وخير الحدی حد محمد اللہ تعالی کے پاس بندوں کی چاہت کے لیے اور ان چاہتوں کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کی وہ تمنا کریں اور اللہ کے پاس وہ بھی ہے جو انسان بطور نعمت تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں انسان پر اتنی نعمتیں انڈیل دی ہیں کہ ان نعمتوں کے شکر میں اپنی پوری زندگی صرف کر دے تب بھی وہ اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے بندہ ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے چاہے معاملہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالی کا محتاج ہے اور بندے کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا یہ اس کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور یہ بندگی کا تقاضا بھی ہے بندہ واقعی جب اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بھی ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے تکبر بلکہ اللہ کے قرب کے لیے بندے کو چھوٹا بننا پڑے گا اللہ کے آگے یہی وجہ ہے کہ بندہ جب اپنا سر زمین پر رکھتا ہے سجدے کی حالت میں تو یہ علت کی حالت ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے اللہ کے آگے لیکن اسی ذلت میں اس کی عزت چھپی ہوئی ہے اپنے آپ کو جب بندہ اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے آگے بندے کو چھوٹا ہونا پڑے گا اللہ کے آگے بندے کو محتاج ہونا پڑے گا دعا صرف اپنی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے ہم کو جو چاہیے ہم اللہ سے مانگ لیں صرف اتنا نہیں ہے بلکہ دعا بندے کی بندگی کا اقرار بھی ہے اور اس بندگی کے جذبے میں عبودیت کے جذبے میں عبدیت کے جذبے میں اللہ کی عبادت کے جذبے میں اور زیادہ ترقی کا ایک ذریعہ ہے جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے چپ کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو یہ پکارنا اس کے ایمان کی دلیل ہے اس کے یقین کی دلیل ہے اس کے اللہ تعالی کی ربوبیت اور اس کے عطا کرنے والے ہونے کی دلیل ہے اس کے اس عقیدے کی دلیل ہے کہ اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اس کے اس عقیدے کی دلیل ہے کہ میں محتاج ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے اس کے اس عقیدے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کچھ لیے دیتا ہے وہ اپنی طرف سے دیتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کو کچھ دینا نہیں پڑتا ہے ایمان کی ان نعمتوں کی مقابلے میں بہت زیادہ ہیں بڑی نعمتیں ہیں جو دنیا اعتبار سے بندے کو دعا کے بدلے میں ملتی ہے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک کاغذ مانگ لے تو کاغذ ایک چھوٹی چیز ہے لیکن اس دعا کے ذریعے سے اس کے ایمان میں جو ترقی ہوئی ہے وہ اس نعمت سے بہت زیادہ ہے جو اس کو دنیا میں ملی ہے اللہ کا قرب اور اس دعا کا جو ثواب ہے ایمان کی تقویت جو اس کو ملی ہے اور اس کا جو گمن ٹوٹا ہے اللہ سے مانگنے میں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں جو گھر پیسہ اور دنیا کی ساری چیزیں آدمی اللہ سے مانگتا ہے لہٰذا ایک آدمی کے پاس اگر دنیا کی تمام نعمتیں بھی آ جائیں تب بھی وہ دنیا میں اللہ کی عبادت اور اللہ سے مانگنے سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے سب مل گیا اس کو کوئی چیز اس کو بلکہ اللہ نے جنت کا بھی وعدہ کر دیا اگر کسی سے تب بھی وہ آدمی دعا سے مستغنی نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و آخری وقت ہے آپ کا اور آخری وقت میں آپ ار رفیق العالفیق اللہ سے اللہ کا قرب اور وہ مرتبہ مانگ رہے ہیں جو سب سے قریب قرب والا مرتبہ ہے واقعی جو بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے اس کو سب کچھ مل جانے کے بعد بھی مانگنے کی لذت پھر چاہیے کیونکہ مانگنے کی لذت اللہ کے اللہ سے مانگنے کی لذت یہ ان نعمتوں سے بڑی ہے جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے لہذا دنیا میں بندے کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا محتاج بنا رہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاتحہ ہی میں جو قرآن کی پہلی صورت ہے جو آدمی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے سب سے پہلی صورت پڑھتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلایا کہ ہم اللہ سے مانگے اح دین المستقیم یہاں بھی ہم کو مانگنا اللہ نے سکھایا کہ بندہ اللہ سے مانگنے والا بنے سب سے اہم چیز دنیا میں اس کو اگر کوئی مل سکتی ہے تو وہ ہدایت مل سکتی ہے اور وہ اللہ سے مانگتا رہ اور ہدایت مل جانے کے بعد بھی مانگتا رہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ہدایت نہیں ملی تھی وہ ان کا اللہ سوراط مستقیم آپ تو سیرا تستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو رہبری کرتے ہو راستہ دکھاتے ہو تو راستہ دکھانے والا اللہ سے راستے پر جمنے کی دعا کر رہا ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کو اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے اللہ کی نسبت سے مانگنا شرف ہے اللہ کی نسبت سے مانگنا شرف ہے اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لیس شی ان اکرم علی اللہ تعالیٰ الا دعا من دعا یعنی اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز شرف والی نہیں ہے دعا بہت ہی زیادہ شرف والی چیز ہے کہ ایک بندہ اللہ سے مانگے یہ اس کے لیے شرف کی چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو عباد دعا عبادت ہے دعا عین عبادت ہے دعا تکمیل حاجت کا ذریعہ ہے اور دعا خود ایک عبادت ہے وہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ محض دنیا کی چیزیں ملنے کا ذریعہ ہو بلکہ وہ عبادت ہے لہذا عبادت میں شروط اور عبادت میں سنت اور عبادت میں آداب ہوتے ہیں ایک آدمی اللہ سے مانگے تو واقعی وہ ان آداب کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنے والا بنے جو اللہ رب العالمین نے خود اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں دعا کے کیا آداب ہیں اور اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے مانگنا بھی آنا چاہیے اور بہت سارے فقیر اور محتاج ہوتے ہیں وہ واقعی بندوں سے مانگنے میں اس سے زیادہ بہتر طریقہ اپناتے ہیں جتنا بہت سے بندے اللہ سے مانگنے میں اپناتے ہیں ضد اور وہ پیچھے پڑ کے مانگنا اور وہ امید رکھنا کہ مل جائے گا اس مرتبہ مل جائے گا جو ان کے اندر جو طلب ہوتی ہے ان کے اندر جو مانگنے میں جنون ہوتا ہے تو ایک گاڑی جب سگنل پہ رکتی ہے اور مانگنے والے جب آتے ہیں وہ جو بندوں سے مانگتے ہیں بعض اوقات بندے سے بندہ جو مانگ رہا ہے وہ زیادہ قوت کے ساتھ ہوتا ہے جو واقعی ایک بندہ ایمان والا بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے ان کا یقین بعض اوقات اس کے یقین پر سبقت لے جاتا ہے واقعی ایک آدمی کو اللہ سے جب یقین ہے کہ اللہ سے ملتا ہے اس کا اللہ سے مانگنا کیسا ہونا چاہیے لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا کے کیا آداب ہیں دعا کی دین میں کیا اہمیت ہے کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آخر پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی اس میں آپ فرماتے ہیں منسر رہو تجیب اللہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے اس کی دعا کو قبول کرے ول کر بھی شدت کے حالات میں سختی اور تنگی کے حالات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے غم اور تکلیف کے حالات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے جو یہ چاہتا ہے کہ میں پریشان جب ہوں اللہ میری دعا کو قبول کرے تو آپ فرماتے ہیں فلوگ سر دعا فرق اس کو چاہیے کہ وہ آسانی اور خوشی کے حالات میں اللہ سے خوب دعا کرے یہ بندے کی خودغرضی ہوتی ہے کہ جب ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور جب نہیں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے واقعی مانگنے والا بندہ ایسا نہیں ہے یہ وہ بندہ یہ وہ بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ہاں اگر میں نہیں کر پایا تو اللہ سے مانگوں گا میرے پاس ہے ہاں جب نہیں رہے گا تو اللہ سے مانگوں گا یاد رکھیں کہ نعمت کا پانا اصل نہیں ہے نعمت سے انتفاع اصل ہے آپ کے پاس دنیا کی آ دنیا میں آپ کے سامنے ساری نعمتیں نہیں ہیں کیا نہیں ہیں کیا وہ آپ کا ہے آپ کے سامنے ہونے کے باوجود آپ کے رینج میں آپ دکان پہ گئے بھائی مٹھائی کی دکان ہے آپ کے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے وہ مٹھائی آپ کے سامنے آپ ہاتھ سے لے کے کھا سکتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے وہ ہونے کے باوجود وہ آپ کی نہیں ہے اس سے انتفاع آپ نہیں کر سکتے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ گاڑیاں آپ کیا آمنے سامنے سے جا رہی آپ بس اسٹاپ پہ رکے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے گاڑی رکتی ہے آپ اس میں بیٹھ نہیں سکتے وہ آپ کی نہیں ہے آپ کے سامنے آپ کسی کمپنی میں جاب پہ ہو آپ کے سامنے نوٹوں کی تھپیاں لگی ہیں آپ کی نہیں وہ آپ کے سامنے نعمت کا سامنے ہونا اور نعمت سے فائدہ اٹھانا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں بعض اوقات ایک آدمی مالک ہوتا ہے کروڑوں کا لیکن وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کروڑ کے کروڑ کے پاس آئیں اس کے پاس رہے لیکن وہ ان کو دیکھ بھی نہیں پایا گن بھی نہیں پایا کچھ کر بھی نہیں پایا اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا میرے پاس کتنے ہے اور مر گیا کیا ہوا اس کو کیا ملا فائدہ نہیں اٹھا پایا نعمت سے فائدہ اٹھا پانا یہ اصل ہے اور اللہ تعالی چاہے تو آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے ورنہ نہیں اسی لیے کسی چیز کا پا لینا یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا پاؤ گے کتنی چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں آدمی وقتی طور پر اس کا مالک بنتا ہے لیکن وہ اس کی نہیں ہو پاتی ہے لہذا ایک آدمی کو اپنے پانے پر نگاہ نہیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ جب تک کہ اللہ تعالی توفیق نہ دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آسان نہ کرے یہ نعمت میرے سامنے رکھی ہے لیکن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ محتاجی اگر واقعی ہے تو یہ ایمان ہے یہ اگر عقیدہ ہے یہ ایمان ہے کہ میرے اطراف سب ہیں لیکن جب تک اللہ نہ چاہے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں اور میرا کچھ نہیں ہے اللہ چاہے تو سب دے سکتا ہے یہ ایمان ہونا چاہیے ارے اپنے پاس تو یہ نہیں ہے. اپنے پاس اللہ چاہے تو دے سکتا ہے عقیدہ ایسا ہونا چاہیے آدمی کا کہ اس کو اپنی کوشش اپنا کسب اپنی صلاحیت میرا میں سے زیادہ اللہ دے سکتا ہے پہ یقین ہونا چاہیے اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی چاہے وہ بدر کی جنگ ہو چاہے وہ ایسے حالات ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر و فاقی کی حالت میں ہو چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو چاہے صلف کے دوسرے احوال ہو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ ہمیشہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی عطا کرنے والا ہے تو وہ ایک اللہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ اور ابن عباس کو سکھایا تھا مانگنا ہے اللہ سے مانگ اور اگر تجھ کو استعانت کی ضرورت ہو وہ ادا تھا فستا بلّہ اگر تجھ کو مدد چاہیے تو کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے تیرے اندر طاقت ہے اس میں بھی تو غیر محتاج نہیں ہے محتاج ہے تجھ کو مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگنا تو سوال اور استعانت اللہ سے ہونا چاہیے پورا کے پورا مانگنا ہے کچھ نہیں کر سکتا اللہ سے مانگ میں تھوڑا کر سکتا ہوں مدد چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگ کلیتا یا جس اعتبار سے ہر اعتبار سے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا یہ بندے کا کمال ہے یہ بندے کا کمال ہے یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے یہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اور یہ اس علم پر ہے جو حقیقت ہے ایک آدمی کا یہ سمجھنا کہ میں میں یہ جھوٹ ہے یہ دھوکا ہے ایک آدمی کا سمجھنا میں نہیں اللہ اللہ تعالیٰ دے گا تو ملے گا یہ حقیقت یہ فیکٹ ہے تو واقعی جب آدمی اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ حقیقت پر آ جاتا ہے اور وہ جو اپنے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہے وہ دھوکے پر ہے اس کا نالج غلط ہے وہ اندھیرے میں ہے لہذا زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت کے باوجود نتائج نہیں آتے ہیں. کیا ہو رہا ایسا میرے ساتھ اچھا یہ وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے میں سب کرتا لیکن ہوتا ہی نہیں اچھا تو سب کرتا تو کیسے نہیں ہوتا پھر ہونا چاہیے تم نے کیا کیوں اسی لیے تو کیا کہ ہونا چاہیے پھر نہیں کیوں ہو رہا نہیں ہو رہا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا آدمی اللہ اللہ تعالی پر اعتماد رکھے اور اللہ ہی پر اعتماد رکھے اللہ تعالیٰ پر توقل کرے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے بہرحال تو اس حدیث میں جس کو امام اطرمی اور حاکم نے روایت کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں اور شدید میں اور کرب میں تکلیف کی حالت میں سختیوں کی حالت میں اس کی دعا کو سنیں اس کو چاہیے کہ وہ راحت کے حالات میں خوشیوں کے حالات میں بھی اللہ کو پکارنے والا ہو سب ہے تو بھی اللہ تو نے بہت کچھ دیا اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا شر کا ذریعہ بننے سے بچا مال مل گیا کسی کو شر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے وہ اللہ سے دوری اور غفلت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے صحت مل گئی وہ گناہوں کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے تو ایک آدمی کو نعمتیں ملنا تکبر اور گھمنٹ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے بلکہ بعض اوقات دین بھی آدمی کو گمراہی کی طرف لے, سکتی ہے, لے جا سکتی ہے کیسے جب آدمی اپنی دینداری پر اعتماد کر کے تکبر میں آ جائے کہ میں عالم ہوں میں فلا ہوں میں ایسا ہوں تو یہ دین ہے لیکن دین کی نعمت پر شکر کی بجائے کبر میں مبتلا ہو گیا تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرے اللہ سے نعمتیں مانگے خیر والی اور ان نعمتوں میں خیر مانگے اللہ سے ملے نہیں ملے مانگنے والا بنے اللہ سے ہر حال میں آئیے دیکھتے ہیں دعا کے کیا آداب ہیں اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے سب سے پہلے دعا کے آداب میں اور قبولیت کے وسائل میں سے یہ چیز ہے کہ ایک آدمی اللہ سے مانگے تو ہاتھ اٹھا کے مانگے دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگے اللہ سے مانگنے والا دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہم کو اولن و عملن سکھائی ہے اور یہ متواتر ہے یہ امت میں روایتن ہو یا عملن ہو یہ متوطر چیز تمام مسلمان جانتے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس میں حکمت کیا ہے ہم کیوں ہاتھ اٹھائیں دعا میں اور ایک کیوں نہیں اٹھایا اللہ سے دو کیوں اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ارب تبارک و تعالی کریم تمہارا رب جو بڑی برکتوں والا ہے اور بہت اونچا ہے تبارک وتعالى تبارک برکتوں والی جات سے تعالا اونچا وہ بہت اونچا ہے اور بہت برکت ہے اس کے یہاں پہ حی کریم حی حیا والا ہے کریم سخی ہے سخی ہے یستحی من ابدی اذا رفع یدہ الی ایندہ صفرا وہ اس بات سے بہت حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھائے ہوئے ہو اس سے مانگ رہا ہو اور اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے بہت شرماتی ہے اس کو اللہ کو بندے کے ہاتھ خالی ہاتھ لوٹانے پر شرم آتی ہے حیا ہے لہذا وہ ضرور عطا کرتا ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے اس لیے اس حدیث سے جس کو امام احمد ابوداود ترمیدی اور ابنماج اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت سہل جامع صغیر میں موجود ہے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بندے کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنے پر اللہ کو حیات کیا لہذا جب آدمی واقعی اللہ سے مانگے تو وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے مانگے اسی طرح سے اس سلسلے میں سنت کیا ہے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کچھ لوگ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے ہاتھ بند کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ جسے ہاتھ دھو رہا ہوگئی یہ ساری چیزیں سنت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا جعل باطن کفیہی الہ وجہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے تو آپ باطن کفیہی یہ کف ہے یہ ظاہر و کف ہے یہ باطن و کف ہے اگر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں تو آپ اگر اپنے دونوں ہاتھ اپنے بازوں پر پہلوں پر ساتھ میں رکھیں کھڑے ہونے کے بعد میں تو باہر ظاہر حصہ یہ آتا ہے اور آپ اپنے چہرے کی طرف اپنی ہتھیلیاں رکھتے تھے اپنے چہرے کی طرف اپنی ہتھیلیاں رکھتے تھے جب آپ دعا کرتے تھے یہ دعا کا ادب ہے اور یہ دعا کی سنت ہے اور یہ دعا میں مستحب ہے بلکہ دعا کی قبولیت کے وسائل اور ذرائع میں سے اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی حیا کرتا ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے معلوم ہوا کہ یہ ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا اور تقید پیدا ہوتی ہے مانگنے میں لیکن یہاں ایک بات میں یہ کہوں گا وہ یہ کہ یہ عموم ہے یہ عام ہے کہ ایک آدمی ایسا کرے کہ جب مانگے تو ہاتھ اٹھائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعا کی ہو اللہ تعالی سے اور وہاں پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہو وہاں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ اس دعا کے سلسلے میں وہ بھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگے مثلاً کوئی آدمی اس حدیث کو لے لے یہاں ایک اصول یہ یاد رکھیے یہ ہاتھ اٹھانے کی فضیلت جو ہے یہ عام ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے شرماتا ہے لیکن یہ ایک عام حدیث ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے دعا کو اب اس کے نتیجے میں ایک آدمی ہر مقام پر جہاں دعا ہے وہاں ہاتھ اٹھائے یا عمومی طور پر جب وہ خود اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو تب ہاتھ اٹھائے مثلا ایک آدمی نماز میں سورت الفاتحہ پڑھ رہا ہے اب وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اب اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہاتھ اٹھا کے مانگے تو اللہ تعالی دعا کو قبول کرتا ہے لہذا قیام میں جب دنس صراط المستقیم مستقیم آئے گا تو میں دونوں ہاتھ اٹھا لوں گا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا وہ اس حدیث پر عمل کرنے والا مانا جائے گا نہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ہاتھ اٹھانا منقول نہیں ہے آپ نے بھی نماز میں یہ پڑھا لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مانگتے وقت میں کہتے وقت اٹھائے اگر آپ اٹھاتے تو چھپاتے نہیں بلکہ بتاتے جب کسی نے بھی نہیں بتایا تو معلوم ہوا کہ آپ نے یہاں ہاتھ نہیں اٹھایا لہذا یہاں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا یہ اصول جس کی سمجھ میں آ جائے یہ دعا کے سلسلے میں ہاتھ اٹھانے اور اجتماعی مسائل وغیرہ کی بدار سے بچ جائے گا بہت سارے لوگ اس طرح کی احادیث سے استدلال کرتے وقت میں اجتماعی دعا جو نماز کے بعد ہوتی ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں دیکھیے ہاتھ اٹھانا نماز کے بعد اٹھانا چاہیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت ہے مثال کے طور پر ایک آدمی استنجا کے لیے جا رہا ہے اللہم انی اعوذ بکا من اللہ دعا نہیں ہے یہ دعا ہے اب یہ کہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اب مجھ کو زیادہ ضرورت ہے مجھ کو بہت ڈر لگتا ہے جنات سے شیاتی سے تو واقعی قبول ہو جائے اس کے لیے وہ اس کے لیے جانے سے پہلے باہر ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے مانگے اللہ انی اعوذ بکا من بل قبائت کیا اس کے لیے صحیح ہوگا یہ اس کے لیے بداج ہوگی ہے کیوں اس لیے کہ اگرچہ وہ دعا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے لہذا ہم کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں پر دعائیں اور اذکار منقول ہوں اور وہاں پر صحابی نے ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہ کیا ہو وہاں آدمی کا ہاتھ اٹھا کے مانگنا مناسب نہیں ہے ہاں اپنی عمومی دعاؤں میں کوئی آدمی مانگ رہا ہے بیٹھا اس کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے یہ ایک عموم ہے لیکن مختلف مقامات پر جو اذکار اور دعائیں آئی ہیں وہاں آدمی اگر ثبوت ہے تو ٹھیک نہیں تو نہیں کر سکتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے تو اس سے ایک حدیث یہ ہمارے سامنے آئی کہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنی ہتیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف رکھتے تھے اس کو امام نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو اگر واقعی اس کے پاس وقت ہے تو دعا میں اس کے لیے بہتر یہ ہے افضل یہ ہے اور دعا کی قبولیت کے وسائل میں سے یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ سے مانگنے نہ لگے ہاتھ اٹھاتی اے اللہ مجھ کو موٹر کار دے اور گھر بار دے مانگنا شروع کر دیا اگرچہ اگر چاہیے یہ بھی اس کے لیے جائز ہے یہ نہیں کہ وہ گنا ہو جائے گا اگر فوراً اللہ سے مانگے لیکن اس کے لیے اول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ہم دو سنا پہلے کرے اللہ کی تعریف بیان کرے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے ہیں اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں اس کے بعد چاہے تو اپنے لیے دعا مانگے لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات آپ پر درود اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں برائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا یہ قول اللہم انی اسئلوک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اس आदमी جب کہا کیا کہا اللهم انی اسالک اے لا میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے یا اس بات کے وسیلے سے کہ انی اشہد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ کہ تو ہی تو اللہ ہے سچا معبود تو ہے لا لرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحد ہے،, ہے تیرے مثل کوئی نہیں سمد تو کسی کا محتاج نہیں سب تیرے محتاج ہیں لم یلد ولم یولد تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے ولم أحد اور تیری برابری کا کوئی نہیں میں اس بات کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں میں گواہ ہوں اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب تُنہیں اللہ تعالیٰ کے اس نام سے اللہ سے مانگا ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے ان الفاظ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے اور جب اسے اس ان الفاظ سے مانگا جاتا ہے اس بات کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو یقیناً وہ دعا کو قبول کرتا ہے اذا دعی بھی عجاب جب اس کو پکارتا ہے بندہ ان ناموں سے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اس حدیث کو امام ابو داود ترمدی ابن ماجہ احمد ابن حبان حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے اس میں اس بندے نے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت میں کہا کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے تو الحد ہے اسمد ہے نہ تج سے کوئی پیدا ہوا نہ تو کسی سے پیدا ہوا تیری برابری کا کوئی نہیں اللہ کی حمد کی اللہ کی تعریف کی تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ تعالی سے نعمتوں کے حصول کا خود ذریعہ ہے اس لیے کہ سخی کی تعریف کرنا اس سے مطالبہ ہوتا ہے سخی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو خوش ہو کے وہ دیتا ہے کہ ذکا آپ بہت ایسے ہیں اور آج ایسے کسی بادشاہ کی تعریف کریں گے بادشاہ خوش ہو کر آتا کرتا ہے اللہ رب العالمین ہے جب اس کی حمد کی جاتی ہے اس کا شکر کیا جاتا ہے ل انشکر تم ل عزیدنگ اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے ہم زیادہ دیں گے تو اس کا شکر کرنا اس کی حمد کرنا نعمت کے حصول کا خود ایک ہے اسی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورت الفاتحہ میں سب سے پہلے کیا سکھایا دیکھیے مانگنا ہے آگے جا کے ادب دیکھیے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے سرات المستقیم شروع کہاں سے ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمی آگے جا کے مانگنا ہے اللہ سے سب سے قیمتی چیز مانگنا ہے ہدایت شروعات کہاں سے کر رہے ہیں الحمد للہ رب العالمی تو اللہ کی ہم ارحمان الرحیم اگر اسی کی تفصیل شروع کریں کہ بہت وقت چلا جائے گا اللہ کی حمد کرنا بتانا تو ہی تو رب العالمین ہے تو نہیں دے گا تو کون دے گا سب کو تو, تو ہی دیتا ہے اور تو دیتا ہے تو نہیں کیسے دے گا تو رحم والا ہے بڑا تو رحمان ہے نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے ماننے والوں پر بھی دنیا میں رحم کرتا ہے سب پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالی سے اس کی صفات کا تذکرہ کر کے اس کی صنا کے ذریعے سے مانگنا یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے تو دعا کی شروعات اللہ کی ہم سے کرنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پڑھنا بھی ہے دعا میں فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ يدعو صلاح تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا فلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا بغیر درود کے اللہ سے مانگ رہا ہے فقال صلی اللہ علیہ آپ نے کیا جلدی کی اس نے مانگنے میں جلدی کیجی لہدہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں مسارہ اور یعنی تاجیل جس کو آپ کہیں گے تاجیل جلدی کرنا عام طور سے وقت سے پہلے جلدی کرنے کے لیے آتا ہے اور مشارہ آتا ہے وقت پر جلدی کرنا تو کنفیوز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جلدی بھی کرنا چاہیے دیر نہیں کرنا چاہیے تو نماز کے لیے جلدی کرنا کہ دیر کرنا اور حدیث میں آیا ہے کہ ان یعنی بولا چلا تم جلدی کرنا ہے شیطان کی طرف سے تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں تب جلدی کرنا کہ دیر کرنا مسارہ کا مطلب ہوتا ہے جب وقت ہو جائے جلدی کرنا یعنی اللہ کو کون سی جلدی پسند ہے اللہ کو وہ جلدی پسند ہے جو وقت پر ہو وہ جلدی پسند نہیں ہے جو وقت سے پہلے ہو اس کو یاد رکھیے پھل پکنے سے پہلے جو جلدی کرے گا اس کو پھل کی لذت میسر نہیں ہوگی اس کو الٹا پھل سے نفرت ہو جائے گی وہ دیکھا کہ کیا ہے یہ تو کھٹا ہے یہ تو کڑوا ہے کیونکہ یہ وقت سے پہلے اس نے اس میں جلدی کی لیکن اگر اس کو سڑنے دے گا اس پر آرام سے کھائیں گے تو خراب ہو جائے گا اس کے پر تو ایک آدمی کو جلدی کرنے میں یعنی وقت سے پہلے جلدی کرتا ہے تو یہ برا ہے وقت ہو جانے کے بعد فوراً نہیں کی کر لیتا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے تو یہ فرق یاد رکھیں ابن عبید کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی دعا کر رہا ہے تو آپ نے اس شخص سے کہا یا آپ نے کسی اور سے بات کرتے ہوئے کہا ادا صلیم فلیبا بے تحمید اللہ وسن علیہ تم میں سے جب بھی کوئی دعا کرے جب بھی کوئی یعنی اللہ کو پکارے نماز پڑھے سلح دونوں معنی کا محتمل ہے یہاں پر صلاح عربی زبان میں صلاح کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں نماز کے بھی ہوتے ہیں تو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور دعا کرے یا دعا کرے تو فلیب اب تحمی دیا تو شروعات کرے اپنی دعا کی اللہ تعالی کی حمد اور اس کی ثنا سے حمد و ثنا سے شروع کرے تم ولی نبی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے سم ملیت ابیدما شاہ پھر اس کے بعد جو چاہے مانگے اس کے بعد جو چاہے مانگے تو اس اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اس کو امام ابو داود بن نبان حاکم اور بحقی نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ تین سٹیپ کم سے کم ہیں ایک اللہ کی حمد و ثناء دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلاح جس کو آپ کہیں اور تین جو مانگنا ہے مانگے جو بھی اس کی مرضی ہے مانگے اللہ تعالی سے تو تین تین چیزیں ہیں یہ دعامی ادب یاد رکھنا چاہیے کہ حاجت سے قبل اللہ کی حمد ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی اور آداب ہیں جو دعا کی قبولیت اور دعا کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب آدمی واقعی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ کے آگے اپنی کمتری اور اپنی تقصیر کا اعتراف بھی کرے خصوصاً جب کہ وہ مصیبت میں ہے اے اللہ میں بہت برا ہوں اے اللہ لیکن تیرے پاس ہی آؤں گا اور کدھر جاؤں گا ایسا اللہ سے مانگے کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے دعا کے امال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ ایک آدمی جب اللہ سے مانگے خصوصاً وہ تکلیف سے نکلنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کا گمان یہ کہ میں نے کچھ تو گڑبڑ کی تب اللہ نے اس میں پھنسایا ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی مومن کو غلطیوں پر دنیا ہی میں سزا دیتا ہے آخرت میں نہیں ہاں اگر کسی کو واقعی سزا دینا ہے تو پھر دنیا میں نہیں دیتا ہے آخرت میں دیتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ برا فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے مصیبت ہے لہذا دنیا میں بعض اوقات بہت ساری مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالی اس کے گناہ کا کفارہ دنیا ہی میں کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں یہ پکڑا نہ جائے. تو مومن بعض اوقات جب تکلیف آتی ہے تو کبھی وہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ اس کے مراتب کو بڑھاتا ہے اس کو جیسے سونا بھٹی میں تپا کر اس کو اور زیادہ صاف کیا جاتا ہے کبھی, ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی کوتا ہی گندگی آ گئی تو اس کو دھو کے صاف کر دیتا ہے دنیا ہی میں تاکہ آخرت میں پکڑانا چاہے تو مومن کے لیے دنیاوی تکلیف بھی خیر ہی کا ذریعہ بنتی ہے لیکن جب نکل سکتے ہیں تو کیوں پھنسے رہیں جب دعا ہے تو کیوں آپ بھی اسی میں مصیبت میں اللہ سے مانگ کے نکل بھی سکتا ہے توبہ بھی کر سکتا ہے تو دعا میں یہ بھی ہو کہ ایک آدمی اپنی تقصیر کا اعتراف کرے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے جیسے جیسے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا یونس علیہ السلام کا قصہ کیا ہے ان شارٹ اللہ نے ان کو دعوت کے لیے قوم کے پاس بھیجا دعوت دی بہت دعوت قوم کو قوم نے مانی نہیں بہت غصے میں آئے اتنا دعوت قوم کو چھوڑ کے نکل گیا گا تمہارے پر عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے۔ <تسطان> نہیں مانتے نا انکار کر دیا نا اللہ کا <تسطان> <تسطان> ان کو انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے رکنا چاہیے ان کو وہاں پہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا جاؤ جیسے مسئلہ علیہ السلام کو فیصلہ آیا اللہ کے نبی صلاح کے لیے فیصلہ آیا آپ ہجرت کرو نکلو یہاں سے یون صحیح السلام کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا جاؤ وہ خود سے ہی نکل گیا آپ تمام ہو گئی حجت تمہارے اوپر چلو یہاں سے آپ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے پر ان کو تکلیف میں ڈالا تاکہ ان کو احساس ہو اللہ کا معاملہ اپنے نبیوں سے عجیب ہے جو اللہ اور اس کے نبی ہی جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اللہ ہر ایک کی تربیت اپنی مرضی سے اپنی حکمت سے جیسی چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور بہت مختصر الفاظ میں جس میں ہمارے لیے دعا کا ادب ملتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ نون کے معنی مچھلی کے بھی ہوتے ہیں مچھلی والا ان کا نام کیا ہے یونس لیکن اللہ نے ان کو کیا کہا ہے ذنون مچھلی والا مچھلی والا مچھلی بیچتے نہیں تھے مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے اس لیے ان کا نام ہی مچھلی والا پڑ گیا پون در اور وہ مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام جب بہت ہی غصے میں آ کر وہ نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے پون اللہ نقدر علیہ اور انہوں نے یہی گمان کیا انہوں نے سمجھا اس پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی اس پر نہیں آئے گی مجھ کو قوم کو چھوڑ کے نکل جانے پر میں جو کر رہا ہوں وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی فنا دا اللہ اللہ اللہ انت انی كنت من اب اللہ نے بیچ میں سے پورا واقعہ حذف کر دیا ہے کہ قوم سے نکلے اور یہ سوچا کہ میرا ایسا کرنا مجھ کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا لیکن ایسا کرنے پہ تکلیف میں آئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پھنسا دیا پورا واقعہ ہے کبھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے تو ابھی وقت ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے تو کسی طرح مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے وہ اب مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تو اب کیا کریں اب کوئی ذریعہ تو ہے نہیں سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کو فرماتے اللہ تعالیٰ خود فرماتے فنا دافی غلومات اس نے کئی اندھیروں میں اللہ کو پکارا ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں تین اندھیرے تھے ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا ایک اندھیرا پانی کا ایک اندھیرا رات کا تین اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارا فنا دافق ظلمات اللہ اللہ اللہ انت سبھیانک دیکھیے اس پہ ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس ایک آیت پر مومن بندہ مصیبت میں جب پڑتا ہے تو اس کی توحید اور پختہ ہوتی ہے تکلیف اور مصیبت توحید کو اور پکا کرتی ہے واقعی جب جڑ پکڑ چکا ہو ایمان دل میں ہے مصیبت میں پڑھ کے پہلا جملہ کیا نکل رہا ہے زبان سے لا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید زبان سے نکل رہی آئے مسلمان مصیبتوں میں آ کے زبان سے کفریات شرکیات ناشکری کیا نہیں نکلتی ہے لیکن واقعی اللہ کا بندہ جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کی زبان سے توحید نکلتی ہے کیوں اس لیے کہ دل میں توحید ہے اس کو معلوم ہے تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور پکارنا اللہ ہی کو ہے اللہ ہی دور کر سکتا ہے میری دعا کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ایک اللہ ہے اللہ الحت اہز کوئی عبادت کے لائق نہیں دعاؤں کا حقدار ہے تجھی سے دعا کی جا سکتی ہے اس لیے تجھے کو پکار رہا ہوں لا الہ الا انت نک تو پاک, ہے. تو پاک ہے. میں جو اس مصیبت میں پھنسا ہوں یہ تیری طرف سے ظلم نہیں عدل ہے تو اس بات سے پاک ہے کہ تو ایسا کچھ کرے جو غلط تو اگر اس مصیبت میں ڈالا ہے تو غلط نہیں ہے تو بڑا حکمت والا ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو غلط ہو تو اس سے پاک ہے کہ تو کچھ غلط کام کرے میں جو میں نبی اور کیسا پھنسا اس میں ان کا عقیدہ نماز پڑھ کے بھی ایسی مصیبت تاریخ سمجھ میں نہیں آ رہا جب سے داڑھی رکھا جو بھی نہیں مل رہا جب سے ایسا کام کیا میں نے گھر سے سب شرکیات نکال دیے پریشانی پریشانی آ رہی بچے بیمار بیوی بیمار بی بی بی گھر معاش کا مسئلہ یہ مسئلہ تو یہ جب سے نیک بن رہا ہوں مصیبت ہی آ رہی میرے اوپر تو نیک بننا صحیح ہے کہ نہیں نیک بننا صحیح ہے کہ نہیں یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کی کیا ہے یعنی ہم صحیح راستے پر چلنا چاہ رہے مصیبت تو مطلب کیا ہے کیوں ہو رہا ہے سر مومن کا جذبہ یہ ہونا چاہیے اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں اگر میرے صحیح ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے تو ظلم سے پاک ہے تو ابس پاک ہے تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جو بے بے معنی ہو جو خلاف حکمت ہو جو ظلم ہو تو دو جملے ان کی زبان سے نکل رہے ہیں لا الہ اللہ انس اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہم تیرے سوا کسی جی کو نہیں پکاریں گے تو ہی ہمارا معبود ہے پہلے بھی تو تھا مصیبت آنے سے پہلے اب تجھ کو چھوڑ کے ایسے وقت میں جانے والے نہیں مصیبت آئی تو آپ دوسری درگاہ پہ جائیں گے مصیبت نہیں آئی تو اللہ کی بارگاہ اور مصیبت آئی تو بابا کی درگاہ یہ ڈائیورجن نہیں ہونا چاہیے پہلے بھی ہم تیرے بندے تھے اب بھی ہم تیرے بندے ہیں لا اللہ الا انس اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سبحانک اور یہ مصیبت جو آئی ہے تو اس بات سے پاک ہے کہ تو کوئی ایسا کام کرے جو خلاف حکمت ہو ظلم ہو سبحانک تو پاک ہے انی کنت من الظالمین میں, میں ہی ظالم تھا میں ہی ظالم تھا یعنی تکلیف پر اللہ کو اللہ کی شکایت نہیں کر رہے ہیں اپنی اپنی تقصیر کا اعتراف کرنا ہے. یہ مومنانا اس پہ کتنا بولا جائے کم ہے یہ واقعی اس پر کتاب لکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی آدمی اس پر کتاب لکھنے کی کیا بات ہے اتنا اس میں اس میں توحید ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کی صفات کا اقرار ہے اللہ کی صفت کمال ہے اللہ کو کامل ماننا ہے اس میں اللہ کے معبود ہونے کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے اعتبار سے کامل ہونے کا اعتراف ہے اس میں اللہ ہی معبود اللہ ہی عبادتوں کا حقدار اس کا اعتراف ہے اس میں اور اللہ کی تمام صفات کمال والی صفات اس کا اعتراف ہے اور اپنے ناقص اور اپنے یعنی مقدس تقصیر کرنے والا ہونے کا اعتراف میرے, میرے اندر کمی کمی تیری طرف سے نہیں کمی میری طرف سے ہے ایسا دعا میں مانگنا چاہیے اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا اللہ نے کہا کہ فناد آفلم اندھیروں میں دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی بلکہ بارہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے اور ایک نہیں کئی اندھیرے اس پہ آ جاتے ہیں اس کے لیے یونو صلی السلام اسوا ہے اس وقت میں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں یہ جو کوئی جاب کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہے کوئی نکاح کی مچھلی کے پیٹ, پیٹ میں پھنسا ہے کوئی بیماری کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہے کہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مچھلی کے پیٹ میں بھنسا ہے ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں پھنس کر اللہ کو نہ بھولے اس کی توحید کو وہ باقی رکھے وہ اپنی توحید کی حفاظت کرے وہ اللہ کی شکایت نہ کرے وہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہ ہو وہ بات مانے کہ نہیں اللہ نے کیا ہے واقعی صحیح کیا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے کبھی غلط نہیں کرتا ہے وہ اللہ پر اعتماد رکھے وہ یہ سوچے کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے صاف صحیح رہ کے بھی غلط ہو رہا تو میری طرف سے کوئی کمی ہے میری طرف سے کوئی کمی ہو رہی ہے اپنے لیے اپنے جرم کا اعتراف کرے کمی میری طرف سے اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوگی خطا میری طرف سے ہوگی اللہ کی طرف سے کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی میری طرف سے خرابی ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے کمال والا جب ایسا کر رہا ہے تو ہم جیسے لوگ جو گرے پڑے لوگ ہیں ہم کو کتنا کرنا چاہیے ایک کامل شخص ہے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے وہ جب مصیبت میں پھنسا ہے وہ نہیں کہہ رہا اللہ میں اتنا اچھا ہوں کہ تم میرے کو تکلیف میں ڈالا ایسا کیسا کر رہا تو وہ نہیں کہہ رہے ایسا وہ اپنے بارے میں سوچ رہے میری طرف سے ہی کوئی کمی ہوگی ان کنت میں غالمین میں ہی ظالموں میں سے ہوں اور یہ وہی طریقہ ہے جو آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنی تقصیر کا اعتراف ربنا اللہ کو پکارنا اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے رب ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے آپ پر اپنی جانوں پر ظلم کر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے امرض غلطی ہو گئی وہ علم تک فل ترہمنا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم پر رحم نہ کرے نكونن من الخاسرین ہم تو خاسروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگنے کا ادب ہے کہ آدمی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے خصوصا جب وہ مصیبتوں میں پھنسا ہو۔ ان کنتم من الظالمین اللہ نے آگے کیا کہا فاستجبنا له یہاں پر فاج آ رہا ہے یہ تعقیب کے لیے ہے بطور نتیجہ ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی پہلے بھی تو پڑے ہوئے تھے نا لیکن جب اللہ کو ایسا پکارا فا تو فستا جب تو ہم نے ان کی دعا قبول کی من الغم اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے دیکھیے سائکولوجسٹ بھی بولتے ہیں کہ دو حالت یہ آدمی کی ہوتی ہیں علماء نے بھی بات کہی ہے شیخ نے بھی بات کہی کہ آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک قدرت اور قوت کے وقت ہوتی ہے ایک قوت اور قدرت کی فقدان کے وقت ہوتی ہے پہلے میں شارٹ میں بولتا ہوں پھر اس کے بات آپ کو سمجھاتا ہوں قوت اور غلبے اور غذب کے وقت میں آدمی یعنی جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس کے پاس غصہ ہوتا ہے لیکن جب وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے تو غصہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ دیکھیے ایک آدمی کچھ کر سکتا ہے تو غصہ ہوتا ہے پھر جب وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے تو وہ غصہ کس میں تبدیل ہو جاتا پھر وہ غم, غم میں تبدیل ہو جاتا ہے تو غصہ جب فرسٹریشن اور کچھ کرنا ہے طاقت آدمی پوری آزما لیتا ہے پھر اس کے بعد جب دیکھتا ہے کچھ نہیں ہوا تو آدمی کا وہ غصہ آجزی کی صورت میں غم میں تبدیل ہو جاتا ہے شروع میں وہ کیسے نکلے تھے قوم پہ غصے کے ساتھ نکلے تھے پھر کہاں پھنس گئے مچھلی کے پیٹ میں اب مچھلی کے پیٹ میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کچھ, کچھ نہیں مچھلی کے پیٹ میں کروں کیا میں نہ کوئی ویپن ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے نکلا وہ صحیح کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور آ دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے سنبھال کے رکھا ہو اور پھر اس وقت میں اللہ تعالی سے دعا کی اللہ نے کیا فرمایا وہ ایسی حالت کو پہنچ چکے تھے ایک دم غم ہی بچ گیا تھا ان کے پاس کیا ہو سکتا کچھ نہیں ابھی کوئی ذریعہ کوئی سبب نہیں اللہ نے فرمایا وہ نہ جینا ہو من <الْغَم> ان کی اس غم سے ہم نے ان کو نجات دی اللہ ہی ہے جو غم سے نجات دے سکتا ہے غم سے نجات اللہ ہی دیتا ہے اب حق اب کا اللہ نے کیا کہا وہی ہنساتا ہے وہی راتا ہے سور نجم میں اللہ نے, کہا؟, وَأَضحَكَ وَأَضحَكَ وَأَضحَكَ اللہ نے, کہا؟, اللہ نے کہا اللہ فرماتا ہے مِنَ الْغَمْ اور بڑی بات اس سے زیادہ آگے ہے اللہ نے فرمایا وہ کبال کا ننج المن ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں یہ وعدہ صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ وعدہ سب کے لیے ہے جن کے پاس ایک چیز ہو جیسے میں نے شروع میں کہا ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے ان کے پاس اللہ پر یقین ہونا چاہیے ان کے پاس توحید ہونا چاہیے ان کے پاس شرکیات خرافات بے یقینی عدم اعتمادی توکل میں چھید نہیں ہونا چاہیے ان کے توکل میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے اللہ پر اتنا اعتماد آدمی کرے کہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگ جائے میں نہیں کر سکتا اللہ کر سکتا ہے اتنا اعتماد اللہ پر ہو. اور واقعی جب اللہ پر اعتماد میں پختگی آتی ہے تو پھر آدمی میں کانفیڈینس آتا ہے آدمی میں قوت آتی ہے توکل قوت پیدا کرتا ہے توکل آدمی پر قوت پیدا کرتا ہے اپنی ذات پر یقین آدمی کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے کیوں میں گیا تو سب گیا میرا میری یہ تدبیر ہے یہ فیل تو پھر کچھ بھی نہیں لیکن توکل ارے سب فیل ہوگا تو بھی اپنے پر اللہ باقی ہے نا تو یہ قوت پیدا کرتا سب فیل ہو گیا تو بھی کچھ نہیں اللہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر یہ لوگ جھک کے دیکھ لیں گے ہم دکھائی دیں گے مسئلہ ہو جائے گا آپ نے کہا اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی سب فیل ہو گیا تو بھی کیا ہے اللہ تعالی وسائل سے اوپر ہے اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت پر اعتماد آدمی کا ہونا چاہیے تو یہاں پر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں کبھی تفصیلی طور پر ہم اس پورے واقعے کا جائزہ لیں گے تفصیل میں انشاءاللہ اللہ یہاں پر جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جب دعا کی تو پہلے کیا کہا لا الہ اللہ انس اس میں اللہ کی حمد و تنا بھی ہے اس میں توحید ہے اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اور اخیر میں کیا کہا ان غالمین اللہ میں ہی میں ہی ظالم تو دعا میں دعا میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی تقصیر کا اعتراف کرے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے اے اللہ میں ایسا ہوں اے اللہ میں تیری عبادت کہا تو نہیں اللہ کے رسول سدے میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں سجدے کی حالت میں ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں تائشہ نے کہا میں ٹٹول کے دیکھا میرے میرا ہاتھ آپ کے قدموں سے لگ گیا آپ سجدے میں تھے ایڈیا کھڑی ہیں آپ کی سجدے میں اور آپ سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیا کریں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا نبی سب سے اچھی تعریف کرنے والا تو وہی ہے اسی نبی کی تعریف پر تو حساب شروع ہوگا اور سفارش کے لیے موقع ہوگا مانگیے سر اٹھائیے آپ کو آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا سفارش کیجئے سفارش کا یہی تو تعریف ہے یہی تو تعریف کرنے والا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جبکہ سب ڈر رہے ہوں گے یہ جا کے سدے میں پڑ جائیں گے تعریف کریں گے اللہ کی ایسی تعریف کریں گے اللہ کی کہ اللہ تعالی کہے گا اے محمد سر اٹھائیے مانگیے کہیے آپ کی سنی جائے گی مانگیے عطا کیا جائے گا سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی کیسی تعریف ہوں یوں وہاں بھی دیکھیے آداب کیا ہے اللہ ایسا کر جا کے ڈائریکٹ نہیں جاتے ہی پہلے کیا کریں گے اللہ کے رسول سدے میں کیوں سدے میں قرب کی حالت ہے اور سدے میں جا کے خوب اللہ کی تعریف تعریف کرے تو ملتا معلوم ہے تعریف تعریف اللہ کی حمد و اور پھر اللہ تعالی کہے گا مانگی دیا جائے گا معلوم ہوا کہ اللہ کی تعریف کرنا پانے کا ذریعہ ہے تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی خطاؤں کا اعتراف اپنی تقصیر کا اعتراف دعا میں قبولیت کے اسباب پیدا کرتا ہے یہ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 87 سے لے کر 88 تک دعتے ہیں اسی طرح سے دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے لیے دعا کرے کسی کے لیے کچھ مانگے تو اپنے لیے بھی مانگے بلکہ پہلے اپنے لیے مانگے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ جو خیر دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ اس کو دے اس کو دے اس کو دے میرے پاس ہے ایسا نہیں بلکہ یہ کہ اللہ میں تو تیرا زیادہ محتاج مجھ کو پہلے دے مجھ کو بھی دے اور اس کو بھی دے یہ ادب دعا کا کہ ایک آدمی خیر جب مانگ رہا ہے اللہ سے تو وہ دوسروں کے لیے مانگنے سے پہلے اپنے لیے مانگے اس لیے کہ وہ اپنے کو زیادہ محتاج سمجھے اللہ کی طرف آنے والی خیر کی طرف سبقت لے جانے کے معنی میں یہ ہے ایک آدمی کا اللہ کی نعمتوں کا زیادہ حریص ہونا دوسرے کے مقابلے میں ہونے کے معنی میں یہ ہے۔ اسی لیے آپ نبیوں کی دعاؤں کو دیکھیں مثال کے طور پر سب سے پہلے رسول نو علیہ السلام ان کی دعا قرآن میں اللہ نے ذکر کی سورہ نو آیت نمبر اٹھائیس میں کیا دعا ہے اور ولیمک منی نہرتی آپ دیکھیے اپنے لیے سب سے زیادہ اپنے پر جن کا حق ہے پھر دعوت قبول کرنے والے پھر صرف یہ کیوں سارے ہر دور کے کتنا اچھا انداز ہے کیا دعا کر رہے ہیں رب اب بے سب سے بڑی چیز مانگنے کی کیا آخرت کے کی اعتبار سے مغفرت اس کا سبب دنیا کے اعتبار سے ہدایت رب اب بے اے میرے رب میری مغفرت کر دے ولی والدیا اور میرے ماں باپ کی بھی ہے. میرے ماں باپ کی بھی ولیمند دخ البیتیہ ممنن اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائے یعنی میری دعوت کو قبول کر کے میرے گھر میں آ جائے من دخ البیتیہ مینن ولی المنینات اور سارے ایمان والے اور سارے ایمان والے مرد اور ساری ایمان والی عورتیں سب کی مفرت کر تو اس میں صرف اس زمانے کے لوگ آ گئے نہیں اس, لئے اس کے بعد باقی تو آدمی دعا کرتے کرتے اپنے لیے مانگے. کوئی اچھی دعا مانگ لیے اللہ سے اس کو ایسا لگے. صرف میرے لیے کیوں مانگوں میں اہل میرے گھر والوں سب کے لیے مانگے آدمی پھر اس کو ایسا لگے پھر غیر ایمان والے کیوں ان کے لیے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے آدمی کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ واقعی اس کو ایسا جب کیفیت پیدا ہو ایسا لگتا ہے یہ دعا تو قبول ہوگی اس لیے کہ بہت اندر سے مانگ رہا ہوں تو آدمی اتنوں کے لیے مانگ لے کہ ہر ایک کو اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے کیونکہ وہ مومن ایسا ہوتا ہے مومن خیر ہوتا ہے دین خیر خاہی کا نام ہے دین کی اصل خیر خواہی ہے واقعی دینداری خیر خواہی پیدا کرتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ردی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ جو بھی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا جب انہوں نے سنا کہا کہ افلا الناس اعلی کے رسولی خوشخبری سب کو پہنچاؤ فورا دوسروں کی فکر ہے۔ یعنی اکیلا میں کیوں؟ وہ دوسرے آدمی ہمارے جیسا تو کیسا چلو ایک بات معلوم اس سنبھال کے رکھو اس کو اپنے لئے یہ نہیں انہوں نے کیا کہا سب کو پہنچاؤ یہ بات اپ نے کہا نہیں ایسا بتائیں گے ان کو سب کو بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا وہ تھوڑے سست پڑ جائیں گے فیت تکیلو تکیا کر لیں گے اسی بات کا یعنی عمل کے مقابلے میں بشارت پر زیادہ دھیان ہو جائے گا پھر تھوڑا عمل میں مجاہدوں میں نوافل میں کمی آ جائے گی تو پہلے اپنے لیے مانگا اپنے والدین کے لیے پھر اپنے دور کے ایمان والوں کے لیے بھی سارے ایمان والوں کے لیے پھر مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے سب کے لیے مانگ لیا یہ علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے جو اللہ کے خلیل ہیں کہا رب بجا مقیم سلح تھی اے اللہ اے میرے رب مجھ کو بنا دے نمازوں کا قائم کرنے والا و من درری اور میری اولاد میں سے بھی تو اولاد کے لیے نمبر دو پر مانگا پہلے کس کے لیے مانگا اپنے کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قرب والے نہیں تھے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے قانت اللہ اللہ نے کہا ہے قانت کس کو کہتے ہیں جو پابندی کے ساتھ مسلسل کمال درجے میں فرما برداری کے ساتھ انتقال کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے ایک غلام کیسا ہوتا ہے ذرا یہ لے کے بار بار ابھی تو آیا تھا دیکھیے پھر جا رہا لایا اس نے جو آپ نے منگایا اس سے آپ کے آفس میں آپ کے گھر میں کوئی خادم ہے ذرا آٹا لیا لایا اس کے بعد ذرا ارے دودھ بھول گئے جا لے کے آ جا اب ابھی تو گیا تھا میں جا جا لیا تو راستے سے دس بار گالیاں دیتا چاہے زبان سے دل میں برا کیا مجھ سے خدمت لیتا ہے یہ خدمت کر رہا ہے یہ حکم پورا کر رہا ہے لیکن اس کو امتصال نہیں کہتے ہیں یہ تقرب کے اعتبار سے یہ خوشی کے ساتھ فرما برداری نہیں کر رہا ہے یہ زبردستی کی فرما برداری ہے اس کو فرما برداری نہیں بولتے ہیں میں یہ آتا ہے کہ اندر سے اللہ کی طاقت کا جذبہ اللہ کا کوئی حکم مل جائے کہ میں پورا کروں قالح رب اسلم قال اسلم تل رب جب اس کے رب نے اس سے کہا ابراہیم علیہ السلام جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا کہا اسلم تل رب میں تو ہو گیا فرما بردار رب العالمی فوراً حکم آیا پورا بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دے تیار ہو گئے اس کو کہتے ہیں قانت کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو اور کاند کہتے ہیں لمبی دوام کے ساتھ تایاز یہ نہیں کہ ایک دن جوش میں آ گئے ایمان کے تو بہت تایاز اور اس کے بعد جذبہ ٹھنڈا گیا تو سب غائب ایسا نہیں جو دوام کو لما نے کاند یعنی کے بارے میں یہ سمجھا ہے قاند کہتے ہیں دوام کے ساتھ امتثال کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے اور مقیم بجاقی اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا معلوم ہے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے ہم نے کبھی مانگے اللہ سے اے اللہ مجھ کو نماز کا پابند بنا میرے گڈو کو اسکول کا پابند بنا تو مانگ رہے جاتا ہی نہیں ٹیوشن کو جاتا نہیں ٹیوشن کو گیا تو اسکول کو نہیں جاتا لیکن نماز کا پابند بنا رب جعلنی مقیم لیم اے اللہ مجھ کو اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند بنا دے وہ تھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے وہ تقبل دعا رب بنا فرلی ولی ولید ولی مکمن یو اور اے ہمارے رب شروع کیا تھا ربی سے اے میرے رب پھر آگے بات جملہ کیسا ہو رہا ہے رب بنا اے ہمارے رب رب بنا کیونکہ میرا اکیلے کا تھوڑی امر صاحب کا رب ہے اور لی اے ہمارے رب میری مغفرت کر دے ولی والدیہ اور میرے والدین کی ماں باپ کی ولی اور سارے ایمان والوں کی یوم یقوم الحساب اس دن جس دن حساب قائم ہونے والا ہے اس دن ہم سب کی مغفرت کرتے ہیں والدین کے لیے مانگی لیکن بعد میں ان کو منع کر دیا گیا باپ کے لیے نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ باپ مومن نہیں تھا تو انہوں نے اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا میرا کوئی رشتہ نہیں باپ سے تو اس کے لیے دعا, دعا مغفرت کی نہیں کی دوسری جگہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے یہ شروع میں انہوں نے مانگی تھی تو یہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے بتایا دیکھیں میرے رب میری مغفرت کر میرے والدین کی اور سارے ایمان والوں کی تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ سے مانگتے وقت میں ابتدا اپنے سے کرنا چاہیے اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محتاج سمجھنے کی علامت ہے یہ یعنی کہ دیکھو دوسروں کو مانگنے سے پہلے اپنے کو کتنا حری سے کتنا یہ یعنی اس میں کتنی ہرس ہے یہ معنی نہیں اس میں خیر کا ہری سونا اچھا ہوتا ہے یہ اس بات کی یعنی دلیل اور علامت ہے کہ یہ اپنے کو ہدایت اور مغفرت کا زیادہ محتاج سمجھتا ہے یہ زیادہ گناہگار سمجھتا ہے اپنے آپ کو تبھی تو جلدی پہلے اپنے لیے مانگ رہا ہے کہ میں زیادہ مقفرت کا محتاج ہوں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی اب بن نکاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا تذکرہ کرتے یا کوئی آپ کو یاد آ جاتا کوئی صحابی کوئی نیک شخص پچھلے دور کا یا اپنے ساتھیوں میں سے کوئی یاد آ جاتا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی یاد آ جاتا کسی کا آپ صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں کانا ادا ادا دکر اور اس کے لیے آپ جب دعا کرتے بد اب نفسی ہی. آپ پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں آپ پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس کو امام ابو داود ترمی اور نس نے روایت کیا ابن محبان حاکم نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے یہ صحیح روایت ہے تو اس سے ایک ادب دعا کا یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب کئیوں کے لیے دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگے پھر اس کے بعد ال اکرب جس کا جتنا حق ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے مانگے اگر براہ راست وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دونوں صورتیں ہیں ایک ایک ایک آدمی کسی کے لیے دعا کوئی ہمارے دعا کر دو تو آدمی پورا اپنے پورا نصب نامہ شروع کر دیا میرے میری مفرد کر میرے باپ کی دادا کی نانا کی سب کی اور اس کا نمبر آ رہا ہی نہیں یہاں سمجھنے کی چیز ہے کہ کبھی براہ راست اس کے لئے دعا کر دے آدمی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اللہ تعالیٰ ایسا کرے یہ بھی صحیح ہے موقع محل کے اعتبار سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کون سا موقع کس چیز کا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تو آپ سے جب دعا کی گزارش کرتے تو آپ فوراً ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ایسا بھی آپ نے کیا ہے ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آدمی جب دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو پہلے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اللہ سے مانگے بہرحال اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی عزم و اسرار کے ساتھ مانگے ہیں یعنی نہیں دینا ہو تو دے نہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے دعا کا طریقہ ہے یہ ایسے دعا اللہ سے نہیں مانگتے کوئی ٹینشن نہیں اگر نہیں دینا ہے تو کوئی بات نہیں یہ بندوں سے بول سکتا آدمی بندوں کے یہاں پر کمی ہوتی ہے بندوں کے یہاں مسائل ہوتے ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی صاحب میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ کے یہاں کوئی مجبوری ہے اللہ کو کوئی رکاوٹ ہے اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے کہ ٹھہرو ذرا سٹاک میں نہیں ہے رکو ایسا کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس سب ہے سب ایک ساتھ اگر مانگے آپ نے سنی حدیث ایک ساتھ سارے بندے اللہ سے اپنی تمنا مانگے اور اللہ سب کو ایک ساتھ دے دے باری باری بھی نہیں آگے پیچھے کر کے سب کو ایک ساتھ دے دے اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے حدیث قدسی ہے اتنا اللہ کے پاس ہے، سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ کے بخوبی اس سے زیادہ ہے ہم کو جیسا سمجھتا اللہ اسے بتاتا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا دَا احَدُكُم <الْمَسْعَلَة> تم میں سے جب کوئی دعا کرے <الْمَسْعَلَة> تو جم کے دعا کرے مضبوط دعا کرے عزم کے ساتھ دعا کرے پختگی کے ساتھ دعا کرے ڈٹ کے دعا کرے اولا یا ان اللہ <فَأَعْطِنِي> انشینی ایسا نہیں بولے اے اللہ اگر تو چاہے تو دے تو چاہے تو دے اللہ سے ایسا نہیں کرے ایسا نہیں مانگے اے اللہ دینا ہو تو دے نہیں دینا ہو تو مت دے کوئی پرابلم نہیں اللہ سے ایسا نہیں کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو دے ایسا اللہ سے نہیں مانگے مستقری آ فرمات اس لیے کہ اللہ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے نہیں اللہ دینا چاہ رہا لیکن کچھ پرابلم ہے نہیں دے پا رہا ایسا ہوتا ہے اللہ دینا چاہے دے دیتا ہے اللہ دینا چاہے کو اولاد دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کو بچا سکتا ہے جس کے بارے میں سارے ڈاکٹر بول چکے ابھی خالی دعا کرو ان کو لے جاؤ کھلاؤ پلاؤ ان کو کچھ رکھو کئی لوگ ایسے تھے ڈاکٹر گئے وہ ہیں اور خوش ہیں وہ ایک دم اللہ چاہے تو کر سکتا ہے تو دعا بہت عظیم چیز ہے جہاں سب فیل ہو جاتا ہے وہاں ایک چیز باقی رہتی ہے وہ کیا ہے وہ دعا ہے سب فیل ہو گیا دعا پھر بھی باقی رہتی ہے تو آپ بتائیے سارے سائنس کے آگے ہے کہ نہیں دعا ساری ٹیکنالوجی کے آگے ایک ٹیکنالوجی ہے اسلامک ٹیکنالوجی وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے دعا ٹیکنالوجی ہو ساری ٹیکنالوجی فیل ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ کام پہ نہیں جا رہا اللہ بریانی دے اللہ دے سکتا ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے جا کام کو سیدھا کام کر سب کچھ بزنس کر گھر پہ بیٹھ کے اللہ امتحان میں پاس کر دے اور یہاں کیا کر رہا پیپر ہے وہاں پہ ارے یہاں سے کر رہا میں ہم کو درس میں سکھائے وہاں کے سب آ یہاں دھلائی کریں گے ہمارے اللہ اور نیک اولاد دے ارے شادی نہیں ہوئے اللہ چاہے تو دے سکتا تیرے پیٹ میں بیوی کا ہے مانگنے میں بھی عقل ہونا چاہیے آدمی کو مانگنے میں بعض اوقات آدمی ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے آگے آئے گا وہ بھی لہذا آدمی کو علم کے ساتھ مانگنا چاہیے اس لیے کہ علم کی اہمیت یہاں بھی ہے ایک آدمی دعا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس اگر علم نہیں ہے تو اپنے آپ ہی کو مصیبت میں مبتلا کرے گا تو جہاں سب فیل ہو جاتا ہے ساری کوششیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں بھی مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی اس کے لیے دعا کا موقع باقی رہتا ہے تو اللہ یہ بخار المسلم کی حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اللہ سے مانگے تو پختگی کے ساتھ ڈٹ کے مانگ اللہ چاہیے میرے کو ایسا مانگے اللہ سے زد کر سکتے ہیں اللہ تب بڑا کیسا زد کرنے کا اللہ سے کچھ غصہ ہو گیا تو لوگوں سے مانگے اگر دو بار مانگے ایک دو بار مانگے تو ناراض ہو جاتے پھر اللہ سے اللہ دینے کرے تو دینے تو مت دے کیونکہ جلال اللہ کا ہے کہا تو حضب آتا کہ زد کرے تو ایسا نہیں ہے مانگو اللہ چاہیے ہی مجھ کو اللہ سے زد کر سکتے ہیں اللہ وہ ہے کہ جب اس سے زد کی جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے آپ بائیک پہ کھڑے ہیں کوئی بار بار آپ کے پاس آئے چاہیے صاحب دو صاف دو کرے آپ سے تو بعض اوقات آدمی کہ بول دیا نا ایک بار چلے ایسے نکل اللہ ایسا نہیں اللہ آپ کی طرح نہیں ہے اللہ بندوں کی طرح نہیں ہے وہ بہت اونچا ہے جتنا اس سے بندہ مانگتا ہے گر کے اور جتنا اللہ سے گڑ گڑا کے اور جتنا بار بار مانگتا ہے اللہ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ یہ نہیں کہتا بار بار کیوں مانگ رہا ہے جو بار بار مانگتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اللہ کے ہاں عزت مانگنے میں ہے تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ ایسا مطلب برا نہیں ماننا میں دوسری بار مانگ رہا ہوں ارے دوسری بار نہیں سو بار مانگ اللہ سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اللہ ناراض نہیں ہوتا اللہ اور خوش ہوتا ہے بندہ جب مانگتا ہے تو, تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایسا نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو دے بلکہ اللہ سے مانگے اگر صحیح لگ رہا ہے کہ یہ مانگنا چاہیے مانگے اللہ سے مانگے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے ایلا, اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو دے دیکھیے یہ نہیں کہ اگر چاہے تو دے بلکہ یہ کہہ سکتا ہے اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو ضرور مجھ کو دے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو خیر سمجھے لیکن وہ کیا اس کے لیے شر ہو اس کے لیے برائی ہو تو ایسا کہہ سکتا ہے اسی طرح سے تقدیر کی وجہ سے آدمی دعا میں سستی نہ کرے آج تقدیر میں ہوگا تو رہے گا ملے گا نہیں رہے گا تو نہیں ملے گا مانگے تو بھی نہیں مانگے تو بھی تقدیر میں ہے نا تقدیر پہ میرا بہت بھروسہ ہے تم لوگ مانگو میں تقدیر والا ہوں تم لوگ دعا والے ہو اپنا عقیدہ بہت ایک دم کٹاخٹ ہے ہم تقدیر کے اوپر یقین رکھتے ہیں ملنا ہوگا نا ہم مل کے رہے گا مانگو نہیں مانگو کچھ کرو نہیں کرو مل کے رہے گا ہم دعا نہیں مانگتے کیوں تقدیر پہ عقیدہ ہمارا جاہل ہے یہ, یہ جاہل ہے کیوں؟ پھر تو کچھ مت کر سانس بھی مت لے زندگی ہوگی نا تو جئے گا تو کر بولیں ایسا کھانا مت کھا تو آدمی کوشش کرتا ہے اسی کوشش کے سلسلے میں دعا بھی ہے دوسری کوشش ہے مادی کوشش ہے دعا غیبی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش ہے اللہ سے پانے کی کوشش ہے تو تقدیر کی وجہ سے دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے بلکہ آدمی کو اتنا زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں مجھ کو جہنم ہی لکھ دیا تو بھی مجھ کو جنت میں ڈال ایسا مانگنا چاہیے اللہ سے سلف سے ایسا ہم کو ملتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے ان کے بارے میں روایت ہے انه کان یقول وہ یوں دعا کرتے تھے اللہ سے کہتے تھے اللهم ان كنت كتبت كتبتنی في السعداء فاثبتني في السعداء اگر ت نے مجھ کو نیک لوگوں میں کامیاب ہونے والے جنتیوں میں لکھا ہے تو تو اس میں مجھ کو باقی رکھ مجھ کو اس میں باقی رکھم اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے اس میں سے ہٹاتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وہ کا امول اور تیرے پاس امول کتاب ہے اصل کتاب ہے تو اس میں سے کسی کو نکالتا بھی ہے اور اس میں کسی کو ڈالتا بھی ہے تو اگر مجھ کو لکھا ہے نا اللہ تو مجھ کو اس میں باقی رکھ نکال مت اس میں سے کیونکہ تیرے پاس کیا ہے ام الکتاب ہے اس کو ابن جریر قبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا اور شیخ البانی نے ابغیفہ میں کہا ہے کہ اس کے شاہد ہیں اور بھی روایت ہے جن سے کوت پا کے یہ صحیح ہوتی ہے اسی طرح سے ابو وائل شقیق ابن سلما الاسدی یہ کبار تابعین میں سے بڑے تابعین میں سے ہیں اور دوسرے طبقے میں 12 راویوں کے طبقے میں دوسرے میں اس کو ابن حجر نے ان کو لکھا ہے ابو وائل ان کے بارے میں ہیں کہ راوی کہتے ہیں کانا مم ما یکسرو این یدعو کلمات یہ کلمات جو آگے آ رہے ہیں یہ بہت بہت بہت یہ بار بار یہ کلمات اللہ سے بطور دعا کہتے تھے کیا دعا کرتے تھے ابو وائل شقیق ابن سلمہ تابعی اللہ ان کنتا کتب تھا نہ اشکیہ سعدا وقتبنا اے اللہ اگر تو نے ہم کو اشکیہ شقی جہنمی ناکام آخرت میں اے اللہ اگر تو نے ہم کو تقدیر میں اپنے پاس اگر تو نے شقی لکھ دیا ہے اللہ مٹا دے اس کو اس کو مٹا دے ہم کو تو سعیدا میں لکھ دے ہم کو تو جنتی بنا دے کیوں اللہ نہیں کر سکتا اللہ کر سکتا ہے اے اللہ تو ہم کو سعید بنا دے اور اگر وہ ان کم تک تب تا فنا اور اے اللہ اگر تو نے ہم کو سعدا میں لکھا ہے سعید کامیاب لوگوں میں لکھا ہے جنتیوں میں لکھا ہے اے اللہ اس میں باقی رکھ کیوں فن کا تم فماتا و تس بچ و کا کتاب اس لیے کہ الہ تو جو چاہتا مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تیرے پاس امول کتاب ہے سورہ راد میں اس کی طرف اشارہ ہے. آپ اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی تفسیر ابن جریر میں ہے اور شیخ ہلد نے کہا کہ صنعت صحیح. صحیح ہے تو ایک آدمی یہ نہیں کہے تقدیر میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا جینا جیے گا نہیں تو مرے گا اللہ سے مانگنا چاہیے تقدیر کی وجہ سے دعا سے رکنا نہیں چاہیے اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے آدمی دعا میں غلو نہ کریں حد پار نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں سیقون قوم یا احتون افعا ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو دعا میں حد پار کر دے گی دعا میں حد پار کرے گی اس سلسلے میں اس کو اس حدیث کو امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے مناوی اس کی شرح میں فیدل قدیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں ایت ادون فی دعا دعا میں حدے پار کریں گے کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں ایتجاوزون الحدود يدعون بما لا يجوز ایک حد پار کرنا دعا میں یہ ہے کہ اللہ سے وہ مانگے جو مانگنا جائز نہیں ہے جیسے کوئی شرابی اللہ سے شراب کی دعا کرے اللہ ایک بار پلا دے تو کچھ ایسا مانگے اللہ سے یا کوئی aadmi کہے اللہ میری ایک lottery لگا دے ایک مرتبہ جو میں اس کو یہ کر دے یا یعنی ایسی دعا اللہ سے مانگے جو اس کے لیے جائز نہیں مانگ رہا جو یعنی مثال کے طور پر یعنی ابلیس کو جنت میں ڈالنے کی دعا مانگے یا پھر کی جنت کی دعا کر دے اللہ نے جو خبر دے دی وہ ہے ویسا ہی ہونے والا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو ایک آدمی ایسی دعا اللہ سے کرنے لگے جو مانگنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے دشمن کو دوست بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے ابلیس دشمن ہے اللہ نے بتایا وہ تمہارا دشمن ہے ان شیطان فتد شرع حکم یہ کہ اس کو دشمن بنایا جائے دوست نہیں ابلیس کے ساتھ ہمدردی کرے گا وہ کام پہ لگا دے گا اس کو وہ کبھی دوست بننے والا نہیں جس کو اللہ نے دشمن بنایا وہ دوست بنے گا نہیں بنے گا تو اللہ سے ایسی چیز مانگے جو نہیں مانگنا چاہیے تو ایک یہ ہے کہ ناجائز چیز مانگے اللہ سے او یار سو یا چیخ چیخ کے دعائیں کرنے لگے ایسے طریقے سے دعا کرے جو نہیں اس کو کرنا چاہیے دعا ہمیشہ آجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے نہ کہ چیخ چیخ کر دعا کرے تو شیر شاعری میں دعا کرنے لگے یعنی آدمی دعا کرتا ہے تو شیر شاعری میں دعا کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے سجع کے طور پر دعا کرنا بہت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ایسی دعا کو کہ اللہ سے ایسے دعا کرنا جیسے کوئی آدمی شیر کہہ رہا ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی یعنی خام خا کی تفصیل اللہ کے سامنے بیان کر جیسا کہ آگے آئے گا تو دعا میں حد پار کرنا یا ہر ایسی جگہ میں دعا کرنا جہاں ثابت نہیں ہے جیسے پانچ نمازوں کے بعد میں زبردستی دعا کرنا اور کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا دعا نہیں کر رہا ہے پانچ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور کوئی نہیں کر رہا اس کو گھور کے دیکھنا اور اس کے ہاتھ اٹھا کے بولنا مانگ مانگ کیا بولنا کیوں بہت ہے کہ تیرے پاس تو اس طرح سے یعنی لوگوں کو دھمکی دے کہ دعا کروانا اللہ سے تو یہ کیا ہے یہ دعا میں حد پار کرنا ہے یا ایسی جگہوں پر ہر چیز میں دعا اس کے لیے دعا اس کے لیے دعا دعا, دعا دعا دعا اتنی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی یا اجتماعی طور پر اتنی لمبی دعا کہ لوگوں کو ہاتھ لوگ جو ہے مطلب سٹینڈ ہے کیا کوئی پوچھنے لگے بہت سارے آپ دیکھیں گے دعوتی اجتماعات ہوتے تھے ابھی تو ہم نہیں جاتے ایک گھنٹے کی دعا ایک آدمی اتنا دعا کرے اللہ سے دیکھیں انفرادی طور پر آدمی اگر ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں کیا بتایا کہ جب تو کسی کی قوم کی امامت کرے تو اس میں کیا کر مختصر پڑ کیوں اس لیے کہ تیرے پیچھے کمزور ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں اور یعنی پریشان حال ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں تو کیوں کہا کہ ان کو ان کو تکلیف ہوگی اس سے اب کوئی آدمی آ گیا جمعہ میں اب وہ پھنس گیا وہاں پہ جمعہ کے بعد جو دعا شروع ہوئی یا عید کے بعد ایسی دعا رو رو کے جبکہ رونا ہارا نہیں لیکن لوگ بولیں گے اگر رویا نہیں تو یہ کوئی دعا ہے زبردستی رو رہا ہے اور چیخ چیک لوگ بھی رو رہے واقعی ایک آدمی کو دیکھیے رونا ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن بس ایک رسم بنا کے رونا اس طرح سے اور اتنی لمبی عید کے بعد دعا کرنا کہ آدمی لوگ یوں یوں کرنے لگ جائے ایک دم کی کیا دعا ہے تھوڑا اس کو اس کو دیکھنے لگے کہ مطلب کون تھک میرے میرے اکیلا میں تھکڑا کہ یہ لوگ بھی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو غلو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں غلو نہیں کرنا چاہیے ہاں اکیلے آپ کو مانگنا ہے آپ مرضی آپ جتنا مانگنا ہے مانگو رات میں اللہ سے دعا کرو جتنا چاہے وہاں تو کوئی کرتا نہیں جہاں سب پبلک دیکھنے والی وہاں بہت لمبی لمبی دعا کرتا ہے بہرحال تو اس سے یہ حدیث بتاتی ہے دی قوم قومن یا تدنف ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو دعا میں حدے پار کر دیں گے اس میں اعتداء کریں گے حد سے زیادہ کریں گے اسی طرح سے دعا کے آداب یہ ہے کہ اللہ سے دعا میں مصیبت نہیں مانگنا چاہیے جیسے میں نے کہا شروعات میں بھی کہ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کو علم بھی ہونا چاہیے کہ کیا مانگنا چاہیے ورنہ آدمی میں علم کی کمی بعض اوقات تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ ہمارے لیے سبق ہو جاتا ہے انس رضی اللہ تعن کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان صاحب صاحب تھے ان کی عیادت کے لیے گئے بیمار تھے ملنے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے ہونے کے باوجود لوگوں کے پاس عیادت کے لیے جائے کرتے تھے یہ بھی ہے یہ کرنا چاہیے کئی بیمار ہوتے بےچارا کوئی جاتا نہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے آپ ان صاحب کے پاس گئے ان کا حال یہ تھا قد خف فسار مت الرقی وہ ایسے کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے کہ گویا کے کوئی چڑیا کا بچہ ہو گئے تھے ایک دم الفاظ ہیں فرخ کا بچہ ایک دم جیسے کہ چڑیا کا بچہ ایک دم چھوٹا ہو گیا تو ایک دم یعنی چھوٹے اور کمزور اور نحیف ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے اتنے بیمار تھے فقال ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، أَوْ <إِيَّا> کیا تم نے کوئی دعا کی تھی کچھ مانگا تھا اللہ سے کیونکہ ایسی حالت عجیب و غریب دیکھ کے آپ کو بھی ایسا لگا کچھ بات ہوئی ہے آپ نے کہا تم نے کچھ اللہ سے کچھ مانگا تھا اللہ سے کوئی دعا کی تھی تم نے قال نام انہوں نے کہا کہ ہاں کن اقول اللہ ما کن تھا میں نے اللہ سے دعائی کی تھی کہ اللہ اگر واقعی سزا دینے والا ہے آخرت میں تو دنیا میں ہی جلدی سے دے دے اگر تو مجھ کو سزا گنا پہ یا غلطی پہ کچھ دینے والا ہے تو آخرت میں مت دے تو دنیا میں ہی دے دے فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ سبحا تاجب پر سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کو تاج محران سبحان اللہ, کیا دعا کی تمہیں؟ سبحان اللہ. لا تطیقو. تیرے اندر طاقت ہے کیا اس کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے لا تطیقو. او لا تیرے میں اس کی استطاعت نہیں ہے کہ اگر تیری ہر غلطی کے بدلے میں اللہ تجھ کو دنیا میں سزا دے تو نہیں اٹھا سکتا ہے اس کو اور آپ نے کہا افلا کلتا اللہ آتینا فل دنیا حسنا اور فل آخرت وقنا عذاب النار ایسا کیوں نہیں کہا تھی کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے ایسا کیوں نہیں کہا یہ بھی تو دعا تھی نا ایسا کیوں مانگا کہ اللہ آخرت کی تکلیف دنیا میں دے ایسا کیوں نہیں مانگا کہ یہاں بھی تکلیف مت دے وہاں بھی تکلیف مت دے یہاں بھی اچھا دے وہاں بھی اچھا دے جہنم سے بھی بچا ایسا بھی تو مانگ سکتا تھا ہوا آپ نے بتایا ایسا نہیں مانگنا چاہیے ایسا مانگنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے آدمی کو علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی کی دنیا میں مصیبت ہو گیا مانگتا تو ہوتا ابھی نہیں مانگ لیا ابھی غلط اب کیا آپ نے صحابی کہتے ہیں فدح اللہ ففا پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہ سے شفا کی اللہ تعالی نے ان کو شفا دے دی وہ اچھے ہو گئے واپس سے. تو اس کو امام مسلم نے صحیح میں اپنی صحیح میں روایت کیا ہے وقت آدمی ایسا مانگ لیتا ہے کہ اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے واقعی دعا میں بھی علم. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا جو چل رہا ہے درس اسی وجہ سے ہے کہ آدمی کو مانگنے میں بھی علم ہونا چاہیے تو دعا میں مصیبت نہیں مانگنا چاہیے بلکہ مغفرت مانگنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے دعا کے اداب میں یہ بھی ہے کہ بار بار دعا اللہ سے کی جائے یعنی ایک ہی دعا میں آدمی بار بار بھی مانگے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مستحب ہے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعا دعا ثلاثا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا کرتے تو تین بار دعا کرتے ہیں تین بار اللہ کو پکارتے ہیں یا دیکھیے آپ حدیث میں بھی آپ یا رب یا رب اس طرح سے جو ہے تکرار اس کو کہتے ہیں تو آدمی دعا میں اے اللہ مفرت کرتے اے اللہ ہماری مففرت کرتے اے اللہ ہماری مغفرت کر دے آدمی ایسا اللہ سے جو ہے تکرار کرے تو یہ بھی مستحب ہے اس میں برائی نہیں ہے کہ بار بار ایک ہی بات کیوں مانگ رہا ہے تو آپ جب دعا کرتے تو آپ تین بار دعا کرتے ہیں تین بار اللہ کو پکارتے ہیں اور جب آپ, آپ اللہ سے مانگتے تو تین بار مانگتے ہیں اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ یعنی امام مسلم کی روایت میں ہے اسی طرح سے دعا میں بے وجہ ڈیٹیل نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی میں دعا مانگے اللہ سے کیسے اللہ جنت میں رائٹ میں ایک ایسا نیلے کلر کا بنگلہ دے جس میں دو دروازے ہوں اور جس میں کھڑکی بھی ہو الہ کھڑکی بھی دے مجھ کو اس میں احل سیڑھی بھی دے اس میں الا لاک بھی دے گا اچھے میں کا ایسا ڈیٹیل اتنی احلا جنت میں مجھ کو صحیح ساری میں رکھ میری انگلیاں صحیح رکھ میرے ٹکنے صحیح رکھ میری پیشانی صحیح رکھ ناک اس میں دو سوراخ دے ایک آدمی ایسا مانگے اللہ سے اے اللہ میرے ہاتھ کو اچھا رکھ میرے پاؤں کو اچھا رکھ میرے سر بے وجہ ڈیٹیل آدمی ایسی جس میں رکاقت ہو نہیں مانگنا چاہیے ہاں کہیں ڈیٹیل میں حکمت ہے کوئی حرج نہیں لیکن ایسا ایسی تفصیل جس میں کوئی حکمت نہیں ہے تو آدمی ایسی تفصیل سے دعا نہ کرے بلکہ جامع دعا کرے جس میں سب تھوڑے الفاظ میں آ جائے اس لیے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مانگنا سمجھداری ہے یہ, یہ جو ہے یہ بھی ادب دعا کا عائشہ رضی اللہ عن فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دعاؤں میں سے جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے اور اس کے علاوہ تفصیل کو یا اور دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے ایسی دعا اللہ سے مانگتے تھے جو کئی چیزوں کو شامل ہو کئی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ دعا کا ادب ہے کہ اللہ سے جامع دعائیں مانگنی چاہیے اور بے جا تفصیل اس میں نہیں ہونا چاہیے تفصیل فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے لیکن ایسی تفصیل جو آدمی کی جہالت کو ظاہر کرے ایسی تفصیل نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر بے وجہ بے فائدہ تفصیل نہیں ہونا چاہیے یہ حدیث سنن ابی داؤد میں اور حاکم میں ہے اور سیل جامع صغیر میں شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں ایسی تو بہت ساری دعاں ہیں میں دو ایک دعاں اس میں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جامع دعائی کیا کرتے تھے جس میں سب آ جاتا ہے سنن الترمذی اور ابن ماجہ میں ایک رواج ہے جس کو شیخ علی بانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آپ کہتے تھے اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علمہ ختم کیا دعا ہے اللہ, اے اللہ جو آلریڈی مجھ کو دے دیا ہے. اس علم کو میرے لیے نفے والا بنا دو ماں اور مجھ کو وہی علم دے جس میں میرا فائدہ اور نفع ہو وزد علما اور اللہ مجھ کو زیادہ علم دے مجھ کو علم میں بڑھاتا رہے تین چیزیں ایک، نفع والا علم اور نقصان والا علم جادو کون سا علم ہے جو کا علم نقصان والا ہے تو برا علم بھی دنیا میں ہے اچھا علم بھی ہے برا علم برائی کی طرف لے جائے گا اچھا علم اچھائی کی طرف لے جائے گا تو اللہ برا علم نہیں چاہیے مجھ کو کون علم چاہیے نفع والا علم دے. دو اس علم کو میرے لیے نفے والا بنا ایسا نہ ہو کہ علم آ جائے اور عمل نہ آئے علم آ جائے اور علم کے تقاضے پورے نہ کر پاؤں علم آ جائے علم میرے پاس سٹور روم میں پڑا ہو میں اس سے فائدہ نہ اٹھا پاؤں یہ بھی محرومی ہے بلکہ یہ حجت ہے اس کے اوپر علم آئے اور میں اس کو پھیلاؤں نہیں دعوت نہ دوں میرے لیے نفع نہ ہو اس علم میں کچھ ایسا بھی نہ ہو اللہ علم وہ دے جو نفے والا ہو اور نفے والے علم سے نفا حاصل کرنے والا مجھ کو بنا اور تین علم نفے والا ہو اور آدمی کے پاس اس کو نفا بھی اس سے ہو لیکن وہ زیادہ نہ ہو بلکہ تھوڑا ہو تو یہ بھی محرومی ہے تو اللہ کیا کر مجھ کو علم اور زیادتی دے تو کیسی حکمت والی دعائیں دیکھیے شارٹ میں کہ اللہ جو علم آلریڈی ہے اس میں مجھ کو نفع اٹھانے کی توفیق دے اور مجھ کو آگے جو علم دے گا وہ نفع والا دے شر والا مت دے اور جو علم مجھ کو دے وہ تھوڑا مت دے زیادہ دے ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ کرتے تھے اسی طرح سے مسلم کی ایک دعا یہ ہوئی علم کے اعتبار سے اب دیکھیے عمل کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے انی اعوذ کا من اعمل ایسی حکمت کی دعا ہے صحیح مسلم میں دعا موجود ہے کیا دعا ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے اور منشر رمال اور جو عمل میں نے نہیں کیا ہے اس کے شر سے بھی آپ بولیں گے جو عمل میں نے کیا اس کا شر اور جو نہیں کیا اس کا شر یہ کیا ہے جو عمل میں نے کیا اس کے شر سے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل ہی غلط ہو جھوٹ بولا غیبت کی چوری کی زنا کیا یا کچھ بھی ہے تو عمل میں ایسا عمل بھی ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے شر ہوتا ہے اس کا نتیجہ دنیا میں عذاب آخرت میں پکڑ اللہ کی ناراض یہ سب شر ہے تو جو عمل میں کر چکا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے تھا جو برے عمل تھے ان کا جو شر ہے ان کا جو وبال ہے اے اللہ مجھ کو بچا لے اس سے اور دو جو عمل میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی بچا یہ کیسا جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا تو اس کا بھی وبال آتا ہے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے روزے رکھنا چاہیے سچ بولنا چاہیے وقت پر پورا چیز کرنا چاہیے تو جو امال فرض ہیں ان میں جو کوتا ہی ہوتی ہے یا آدمی سرے سے ترک کر دیتا ہے جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اس کا بھی شر ہوتا ہے آپ بتائیے امتحان میں آپ جا کے سب غلط غلط جواب لکھ کے آئے تو خیر آئے گی کہ شر آئے گی تو آپ نے غلط کیا جو کرنا چاہیے تھا صحیح نہیں کیا غلط کیا تو اس کا بھی نقصان ہے اور آپ سرے سے گئے ہی نہیں امتحان دینے کے لیے تو پہلے نمبر سے پاس ہوتے ہیں نا پھر تو, تو میں نے کوئی غلط لگا ہی نہیں تو جب آدمی کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اس کا بھی نقصان ہوتا ہے تو کرنے کا کام غلط کرنے میں بھی نقصان ہے اور کرنے کا کام نہیں کرنے میں بھی نقصان ہے تو جو میں نے کیا اس کے شر سے بھی بچا اور جو نہیں کیا اس کے شر سے بھی بچا شارٹ میں سارے اعمال کے بارے میں دعا ا گئی اور ایک دعا دیکھیے شداد ابن اوس صحابی ہیں کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا شداد ابن اوس اد را ایت الناس قد تنذو الذهب والفضه فكنز هاؤلاء الكلمات اے شداد ابن اوس جب تو دیکھے کہ لوگ سونا چاندی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو, تو ان کلمات کو تھامے رہ ان کو ہی تو خزانہ سمجھ کے جی فقط تنز ان کو تم اپنے لیے خزانہ سمجھ کیا ہے وہ دعا ہے اللہ ما انی ثبات فی الامر علی اے میں دین پر تجھ سے ثابت قدمی مانگتا ہوں میں تج سے مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کس چیز کی تیرے حکم پر جمنے کی ہدایت کی پختہ نیت کی ہدایت کی پختہ نیت کی یا ہدایت پر عظیمت کے ساتھ چلنے کی چھوٹ والا راستہ نہیں بلکہ قربانی اور مجاہدے والے راستے کی اللہ عما و اص ال کا موجی میں وہ چیزیں مانگتا ہوں جن کے ذریعے تیری رحمت لازم ہو جاتی ہے وہ اعمال وہ ذریعے جن سے یقین طور پر تیری رحمت مل جاتی ہے وہ ازا مغفرتِ اور ایسی چیزیں جن کے ذریعے سے لازمی طور پر مغفرت تیری ملتی ہے رحمت بھی مغفرت بھی وہ اسلو کا شکر نعمت وہ حسن عبادت اور الا میں تیری نعمت کے شکر کی توفیق مانگتا ہوں اور تیری عبادت بہترین طور پر کرنے کی توفیق مانگتا ہوں وہ اسلو کا کلبن سلیمن وہ علیسان صادقہ اور اہل میں تج سے مانگتا ہوں کہ مجھ کو ایک ٹھیک ٹھاک صحیح سالم دل دے دے اور سچی زبان دے دے وہ اس من خیر امات عالم وہ اعدب کا من شر امات عالم الہ جو بھی چیز تیرے علم میں خیر ہے وہ خیر دے جس کو تو خیر جانتا ہے وہ دے اور جس کو تو شر جانتا ہے اس سے بچا میں نہیں میرا تو معاملہ الٹا پلٹا بھی ہو جاتا تیرے نزدیک جو خیر ہے وہ دے تیرے نزدیک جو ہے اس سے بچا وہ فرق علیما تعلم اور اے اللہ میرے وہ اعمال جن کو تو جانتا ہے میں ان سب سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں یعنی ان سب کے سلسلے میں تجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں بہت ساری چیزیں تو ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہ گنا ہو جاتا ہے کبھی بدات ہوتی ہیں کبھی خراپات ہوتی ہیں کبھی وہ بے ادبی ہوتی ہے اللہ کی شان میں تو جس کو تو جانتا ہے میری غلطی ہے اے اللہ ان سب غلطیوں سے میں مغفرت مانگتا ہوں اور ان کا انت اللہ ملغیوب اس لیے کہ اے اللہ تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے یہ دعا تھبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور میں شیخ بانی نے اس کو صحیح کہا ہے شروع میں ضعیف کہا تھا لیکن بعد میں اس کو صحیح کہا ہے تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کیا ایسی بہت ساری دعائیں تو مانگنا جو ہے اللہ سے دعا مانگنا کیسے مانگتا ہے یہ بھی اس آدمی کی عقل مندی اور اس کی حکمت کی دلیل ہوتی ہے یہ دعائیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم حکیم انسان ہونے کی دلیلیں ہیں اللہ تعالی ہم کو اللہ سے مانگنے والا بنائے اور اللہ تعالی سے صحیح طور پر مانگنے والا ہم کو اللہ بنائے اقول و رکم